سیدنا عامر رضی اللہ تعالی رسالت میں ان کو حاضر کیا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر آب دہن مبارک ڈالا جب سرکار دعم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتیں لیے ہوئے وہ پانی اپنے جسم پر دیکھا پھر انہوں نے فوراً اس کو محبت سے چوس لیا اللہ کے پیارے حبیب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 میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے جس کے لیے جو کہا یقین جانئے کہ ایسا ہو کر رہا